بسم اللہ الرحمن الرحیم و رحمۃ اللہ صحمد علوم محمد والمحمد. السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ مکتبہ حطیٰ موجود تمام خران اور مکتب مینشید موجود خوران آپ سب کو سمجھنے سلام سلامت کرتے ہیں باقی تمام سامعین خوران کو بھی سلامت کرتے ہیں ہمارا سلسلہ دار شکر الحمد بابو جہاد میں سے دس نمبر بارہ ہے اور پیش دس نمبر بارہ شروع ہے اور یہ مال جو ہے ان کیونکہ کل بھی بیت المال سے جو ہے مال غنیمت کے تقسیم کے بارے میں تھا آج بھی جو اسی سے ملحقہ آباس ہے لیکن ابھی فی یہ بحث کریں اگر جو ہے مسلمانوں کا بچے یا مسلمانوں کو کوئی مال پیلا ہمارے گفار کے ساتھ جامع ہوا تھا ہاں جی اب انہوں نے ہم سے غنیمت میں لے تھے وہ سامع انہیں جامع انہیں کامیابی ہوئے تھے انہوں نے ہمارے بچے اصیر پکڑ کے لے گئے تھے ہمارے مذہب گھوڑے وغیرہ کوئی سامان قیمتی تلوار وغیرہ چھن کے لگے تھے غنیمت میں ابھی دوبارہ ان سے ہمارا جنگ ہو گیا تو وہ بچے بھی ہمارے ہاتھ میں آ گئے اور وہ مال بھی ہمارے ہاتھ میں آنے سورج میں ہاں جی تو یہ مال اگر ہمیں پتہ چل گیا یہ وہی کسی فلان مسلمان کے مال ہے یہ بچہ فلان مسلمان کا بچہ ہے تو اس صورج میں یہ پھر غنیمت میں شامل نہیں ہوگا بلکہ اس جس مسلمان کا بچہ ہو کو وہ بچہ واپس کریں گے وہ مال بھی جس مسلمان کے تلوار ہو گھوڑا ہو جو بھی ہو جس مسلمان کا ہمیں پتہ چل جائے اسی کو مل جائے گا البتہ جس بندے کو یہ چیز ملا ہے وہ بچہ جس مجاہد کے ہاتھ میں آیا وہ شنا جس مجاہد کے ہاتھ میں آیا ہے وہ جو ہے اس مالک سے کوئی انعام وغیرہ ہاں یا اجرت وغیرہ لینا چاہیں تو لے سکتے ہیں ہاں جی لیکن اگر تمام مجاہدین کی طرف سے وہ حاصل ہوا ہے تو اس میں پھر فیصل اللہ ہاں جی پھر مالک کو دیا جائے گا کوئی چیز نہیں لیں گے تو ان کا حکم وہی گم شدہ چیزوں کی حکم میں گم شدہ چیز جب مل جاتی ہے تو اس کا حکم یہ مالک کو پہنچایا جائے ہاں جی تو یہاں بھی فرماتے ہیں ان کا حکم وہی گم شدہ چیزوں کے حکم میں جو آئے گا اور اصل مالک کو پہنچایا جائے گا وہ غنیمت میں تقسیم نہیں ہوگا لیکن اگر جو ہے پہلے پتہ نہیں چلا کوئی تلوار ہو مثلا گھوڑا ہو پہلے پتہ نہیں چلا یہ جو ہے کسی مسلمان کا ہے تقسیم ہونے کے بعد بنوت تاثم ہونے کے بعد وہ گھوڑا مثلاََ یا وہ تلوار یا کوئی اور قیمتی چیز ہاں جی بعد میں پتہ چل گیا ایک مجاہد کے حصے میں آنے کے بعد بھائی یہ تو فلاں مسلمان کا ہے ہاں جی تو اس صورت میں آپ یقینی بات ہے اس کو اس مجاہد کا تو اس کا پن حصہ تو یہ تو اس کے حصے میں آیا ہے تو یہ کیا کریں گے تو ہمارے سرج میں حاکم اسلام پہ پر اور واسط امام پر لازم ہے جو چیز اس کے حصے میں آیا ہے کوئی تلوار ہو کوئی قیمتی چیز ہو اس کی عام جو بازار قیمت ہے اس کی قیمت جو ہے اس مجاہد کو دے دیں جس کے حصے میں یہ سامان آئے مسلمان کا اور وہ چیز پھر بھی اسی مسلمان کو واپس کریں جس کا ہے اور اس مجاہد کو غنیم بیت المال میں سے اس کا حصہ کے برابر کا جو ہے مال دیا جائے یہ فرما رہے ہیں تو فرماتے واب مداز نمبر بارہ ہے غلاوت باب جہاد کا اموال المسلمین بار بار مسلمانوں کا مال وہ اطفال عمر کے بچے جو المنحوۃ جو مسلمانوں سے چھنے گئے تھے نے من قبل اس جان سے پہلے اس جان سے پہلے انہوں نے ہمارے بچے ہمارے مال چھنے تھے ابھی وہ مال و بچے پھر ہمارے ہاتھ میں آ گیا تو یہ مال اور یہ بچے لا تدخل خلف الغانیمتیں یہ مال یہ بچے افغانی میں داخل نہیں ہوگا بلکہ غلف اگر پیشان لیے فلان مسلمان کا ہے او وجہ یا اس چیز کو پالے مسلم کوئی مسلمان یہ فلاں اور یہ پتہ چلے یہ فلاں مسلمان کا ہے واجب رد ہوا واجب ہے اس بچے کو اس مال کو اس مالک کو واپس کریں واجب ہے اس کو پلٹائیں اس مسلمان کو جس کا ہے البتہ حرمت اس کو واپس پلٹائیں ان کا قبل قسمت ہے اگر غنیمت کے تقسیم سے پہلے پتہ چل جائے تو اس کے اسے مسلمان کو واپس پلٹا دیں اور اس چیز کے حکم شریت پر حکانہ کا شاعرین جائل ہے تو اس مال کے حیثیت جو ایک مسلمان کہتا تو گفار کے ہاتھوں میں تھا ابھی ایک مسلمان مجاہد کو مل گیا ہاں جی تو مالی بھی پتہ چل گیا فلحال مسلمان کا ہے تو اس مال کا حکم دوسرے تمام ہاں جی گم شدہ یا غائب شدہ جانور گم شدہ سامان وغیرہ بچے وغیرہ کا حکم ہوگا تو کوئی بھی چیز آپ کو گم شدہ چیز مل جائے اس کا حکم یہ مالک کو پہنچا دیں اصل مالک کو پہنچانے حکم میں آپ کو رکھنے شرن جائز نہیں ہے تو لہٰذا یہاں بھی جو ہے اس مالک کو پہنچانا پڑے گا تو اس کا حکم کا سائر الجائل یعنی انعام تو دوسرے تام آپ کو گم شدہ چیز آپ کو ملا ہے. اس کے حکم میں جائے گا یہاں آپ جو ہے جس بندے نے اس کو حاصل ہوا اس کو ملا اس, اس پر خرچہ وغیرہ آیا ہو تو اس کو اس مسلمان سے لے سکتے ہیں جائل کے بھی ہے ہاں دوسرے تمام ہاں وہ تمام چیزیں جیسے باب الجوالہ فکر میں آپ لوگوں نے ہاں جی اب پڑھیں گے باب الجوالا تو اس میں ہوتے کوئی جانور گم ہو گیا تو وہ مالک بولتا ہے جو کوئی شاخ میرے جانور کو واپس پلٹا دے ہاں جی یا پھر باگ گیا واپس پلٹا دے تو پھر میں اس کو اتنا مزدوری یا انعام دے دوں گا تو اس مزدوری اور انعام کو جائل بولتے ہاں جی جوالا بولتے ہیں تو یہاں پر بھی کویا کہ یہ گم شدہ بچہ تھا مال تھا ابھی وہ ہاتھ میں آگیا گیا تو جس مسلمان مجاہد کے ہاتھ میں آیا وہ اس کا اس پر اگر خرچہ آیا ہے تو وہ خرچہ جو جس طرح پہلے جنور وہاں جی وہ جانور وہاںجے وہ خرچہ اس کو اس کو دے دیں اصل مالک کو اس سے لے لیں اور وہ چیز وہ سامان گوڑا یا بندہ جو بھی ہے اس اصل مالک کو واپس کریں تو اس کی حیثیت دوسرے تمام جی انامات کی طرح ہوں گے انہوں نے انامات ان ان ان کا معنی کیا انعامات یہ جی جس اس کے وز میں انعام لے سکتے ہیں یہ بچہ جو ملا ہے نا ایک مسلمان کو اور وہ اپنے اصل مالک کو پہنچا کر اس کے عوض میں کوئی چیز بطور انعام لے سکتے ہیں یا اجرت خرچی سے خرچہ تو اس کا خرچہ لے سکتے ہیں اس کو جائز سے جائز کے زمرے میں قرار دے آئے فرما دے وہ ان کا نبادقتی اگر پتہ چل غنیمت کا تقسیم ہونے کے بعد پتہ چل جائے کہ بھئی یہ تو فلان مسلمان کا تھا یہ چیز جو میرے حصے میں آیا ہے تو پھر فی الحال تو پھر یہ مثمان مجاہد رجوع کریں گے فی الحال جو جس کے غنی جس کے حصے میں غانب یعنی غنبت کا حصہ لے جانے والا مسلمان مجاہد وہ یہ مجاہد اب رجوع کریں گے المام امام پہ بے قیمت یا اس چیز کی قیمت کا اگر گھوڑا ہے اس کو ملا ہے تو گھوڑا پتہ ہے کہ مسلمان کا تو اس قیمت کا تلوار ہے تو اس قیمت کا کوئی بچا ہے تو وہ غلام کیا ہے ہوگا تو اس حصے قیمت کا وہ ہاتھ امام کی طرف روز کریں گے تو امام پابند ہے اس کے قیمت اس کو دینے کا اور وہ بچہ اصل مالک کو یا وہ مال اصل مالک کو پہنچانا لازم ہے خوب یہ بات ختم ہوئی گئی آگے فرماتے ہیں اب میرا میں کبھی مجاہدین کو غنی ملا ان اس میں کچھ کھانے پینے کی چیزیں تھا یا گھاس وس جانوروں کے لیے ضرورت تھی وہ اگر انہوں نے صرف کر لیا اپنی ضرورت کی وجہ سے تو ان کا کیا حکم ہے کہتے صرف والا تشرفہ اگر تصرف, تصرف کریں یعنی خرچ کریں استعمال کریں غانمون غنیمت پانے والے مجاہدین فی الغنائ مال غنیمت میں جو ان کے ہاتھ میں آئی ہے تصرف کریں اور استعمال کریں ان میں سے کچھ چیزیں قبل القسمت تقسیم سے پہلے تو پھر لمحہ تو پھر کیا یا کس چیز کو تصرف کریں لمہ ان چیزوں کو یا تعن جن کا وہ محتاج ہیں وہ کیا من العدیمت کھانے بھی نہیں کھانے کی چیزیں والاشر وتی پینے کی چیزیں یا یعنی یہ چیزوں کی کے حصے میں آیا تھا ان کو انہوں نے تصرف کر دیا والواقی میوجات ملا تو اس میں انہوں نے تصرف کیا وتی گاس وغیرہ جو جانوروں کی ضرورت تھے وہ انہوں نے جانوروں پہ استعمال کیا وہ شاعر جو گندم وغیرہ وہ انہوں نے جو ہے استعمال کے ضرورت کی وجہ سے اس کے علاوہ بھی وہ معافی یو سیل معیشت کے علاوہ بھی وہ تمام چیزیں جو یوس علمعشت زندگی کو آسان بنے معیشت کو یعنی ان کی زندگی کو ادھر سفر میں ہے جام میں ہے معیشت زندگی کو آسان کرنے والی ہاں جی ان کی معاشی کے حالت کو آسان بنانے والی جو بھی چیزیں جو انہیں میدان جام میں ملا ہے اور اس کو انہوں نے صرف کر لیا وہ معافی یوس علم معیشت زندگی کو آسان کرنے والی کوئی بھی چیز انہوں نے استعمال کر لیا کہ وہ معافی اور وہ چیز جو یوس علمشت زندگی کو آسان کرنے میں معیشت کو آسان کرنے میں یہ تھول داخل ہے وہ چیز تو اس کو انہوں نے صرف کر لیا خرچ کر لیا تو شرن ف معاف تو یہ ان سے معاف ہے معاف ہی وہ استعمال کر سکتے ولا حاجہ تک کوئی ضرورت نہیں ہے یہ ردوا وہ اس کو واپس پلٹا دے ان محل میں پھر غنیمت میں واپس پلٹانا انہیں کوئی ضرورت نہیں ہے بس صرف کر لیا کر لیا کیونکہ انہیں ہاں حاکم اسلامی کو ان کے خرچہ خوراک دینا تھا تو انہوں نے اپنا خرچہ خوراک انہوں نے دشمن سے لے لیا ہاں جی غالبت کے طور پر لے کے اس میں ایسا خرچ کریں اولا زمانہ انہیں واپس پلٹانے بھی ضروری نہیں ہے ولا غالبت میں لا کے جمع کرنا ولا زمانہ اور نہ اس کا وہ ضامین ہے ہاں جی کہ اس کے خسارے کو بعد میں پورا کرنا پڑے ایسا بھی وقت کھا لیا کھا لیا یہ وقت اب غالبت میں سے پہلے فرمایا تھا نا میں سے جو ہے جو جو, جو امام ال کو وعدہ کیا ہے اس کو اللہ کرنے کے بعد ہاں جی جو چرواہے وغیرہ ان کی جو خرچ ان کی مزدوری وغیرہ الگ کرنے کے بعد جو بس اس کو پانچ حصہ کریں ان میں سے ایک حصہ جو ہے خمس میں دے دیں باقی چار حصہ مجاہدین میں تقسیم کرنے کو کہا تھا تو ابھی ہمارے وہ جو پانچ پانچ حصہ جو ہے جو خمس میں حصہ میں آتا ہے اس کو کیا کریں قسمت الحم سے بارہ خمس کا جو حصہ ہے وہ فقط فقر زکات الشمت ہے اس کے بارے میں تو بے شک میں نے ذکر کیا ہے زکارت وحمش کی بعض کو مال عشر یعنی زکوٰۃ کے ساتھ باب زک آدمی اور یعنی پیسوں پر عشر کے ساتھ یعنی باب زک آدمی اسی اس ساتھ یعنی زکوٰۃ کے ساتھ باب باب کا جیسے گندم وغیرہ دیتا ہے نا اگر آپ کو مثلاً گندم کے نصاب پہنچنے کے بعد آپ نے گندم میں سے جو ہر 10 مسئلے کلو پہ ایک کلو میں نکالتے جانا ہے جتنا ہوتے ہے کو لاکھوں ٹنوں میں ہو تو آپ نے طرح یہی ہے ہر دس پہ ایک میں دس بوری ہو گیا ایک بوری نصابے پہنچنے کے بعد ہاں جی سو بوری ہو گیا دس بوری میں ہر دس پہ ایک نکلنے اس کو عوش بولتے سر ہمیں تو اسی عوشور کے سلسلہ بعد میں میں نے بابز اکاط میں خاموش کا اس کے جو مصارف ہیں خموش کن لوگوں کو ملنا وہاں شیخ غروح بہن فرمایا ہاں جی شیخ غروح امام کا ایک حصہ ہے زبی القربا کا ایک حصہ ہے ہاں جی اور فی صبح اللہ کا ایک حصہ ہے اس کے علاوہ یتیم فقرا اور ابن صویل ہاں مساق ابن صویل یہ جو شہ مصارف تھا وہاں تفصیل باعث ہو گیا ان کو دینا ہے تو یہ بحث جو ہے ساد فرماتے اور مقصمت باخوش کا حصہ حق ذات و کے ساتھ ہی بابض یہ بحث ختم اب اگر مسلمانوں کو دشمن سے زمین جو ہے قبضے میں ملا غنیمت کے طرف زمین ہمارے ہاتھ آیا ہے تو وہ زمین دو طرح کے ایک آباد زمین ہے کھیتی باڑی کرنے والی زمین ہے تیار زمین ہے جس کھیتی باڑی اس میں فصلیں اگائی ہی ہوئی ہیں ہاں جی ایک ہے غیر آباد بنجر زمین ہے ان دونوں کو حکم علاق ہے امل ارجن بار زمین حماف زمین میں سے جو فتح ہو گیا مینا اس میں سے فما فوتیا جو بتمین زمین میں سے ان وطن البتری بزور طاقت مسلمان مجاہدین کی بضور طاقت جو فتح ہوا ہے اور وہ زمین ولم تک ان میت تک اور وہ زمین نہیں تھا بنجر می تب اسل اجی تک میں مردہ مردہ بھائی بنجر ہے اور وہ زمین بنجر نہیں ہے بلکہ آباد زمین ہے کاشکاری کے قابل زمین ہے تو پھر وہ زمین کس کا ہوگا وہ مجاہدین میں تاسم کریں گے نہیں فائی علی المسلمین ها. وہ تو, تو وہ مسلمانوں کے لیے کافہ اور کے لیے تو وہ تمام مسلمانوں کے اس کو تقسیم نہیں کریں گے وہ بیت المال کے پاس حکومت کے پاس رہیں گے امام کی زرع نگرانی میں رہیں گے فیاں کے پاس لازم ہے ان لا تبا امام پر اور مسلمان حکومت پر لازم ان کو بنا بیچا جائے ولا تو ہوا اور نے کسی کو ہیوا کر کے دیا جائے ایسے زمینوں کو ولاقا لہٰذن اور نے کسی کی ملکیت میں دیا جائے اللہ خصوص محسوس طور پر ولا تو قفہ معینتاً ورنہ واقع کیا جائے معین گروہ پار معم میں علماء پر سات جس طرح کسی معین گرف نہ کسی پر وقف نہیں کریں گے بلکہ اس میں سے جو فائدہ آیا فصلیں حاصل ہوتی ہیں فوائد حاصل ہوتے ہیں وہ تمام مسلمانوں کے ضروریات میں استعمال کریں گے عمومی فلاحی کا جو مسلمانوں کے لیے ضرورت ہے جہاں کہ اس میں صرف کریں گے اس سے جو مدنی حاصل ہوتی ہے ٹھیک ہے ولا اور واحد کے امام پر یہاں پر لازمی آئی یہ صرف آرچ کریں ہاں جی زمین جو حاصل ہو جائے فصلیں امین زمین سے فی مصالح اسلام تمام مسلمانوں کے مسئلے میں تمام مسلمانوں کے لیے فائدے مند چیزوں میں جیسے مثلا ہسپتال بنایا پل بنایا سڑکیں بنایا ان چیزوں میں جو تمام سکول کالج بنایا جو تمام مسلمانوں کے دینی مدارس بنایا ہلکا مسین بنا جو مسلمانوں کے ہے ان میں حاصل البتہ میں وہاں گانا امینا اور جو اور جو ہو فتح کے وقت مما کا نمین اس زمین میں جو بچپنوں نے فتح کہ میں تاز اگر بنجر ہو فتح کے وقت مردہ یعنی بنجر ہو وہ آتا فتح فتح کے وقت تو پھر اس کو کیا کرنے فاوع مختص تو وہ زمین خاص لیمام امام کے ساتھ وہ زمین امام کی تصرف میں رہیں گے امام کی مرضی ہے وہ جہان چھائیں صرف کریں فلا تصرف اس زمین میں تصرف نہیں کریں گے کوئی بھی اللہ بھی اور امام کی اجازت کے بغیر وہ معاف ہوتی ہے سلحن اور جو زمین جو ہے جنگ کے بزور طاقت حاصل نہیں کیا کفار کے کی ساتھ ہم جنگ کے لے گیا تو ان سے سلح ہو گیا اور انہوں نے کہا بھئی ہم ہماری زمینوں پر ہم آپ کو ججیا دیں گے ٹیکس دیں گے اب ہماری زمین ہمیں رہنے دیں ہم آپ سے جنگ نہیں کریں گے تو اس طرح ان سے صلاح ہو گیا جیسے خیبر وغیرہ کے زمینیں اسی طرح ہوئی تھیں تو معاف ہوتی ہے سلحان اور جو زمین جو ہے بصورت سلح جو ہے فتح ہو گیا ہمارے ہاتھ میں گیا اس بات پر کہ عالانہ صلی اللہ علیہ نے کہ وہ زمین لے لیا زمین کے مالک کے ہاتھوں میں رہے گا اور وہ مالک وال جز یا اور وہ زمین میں ججا دیں گے یعنی ٹیکس دیں گے محسوس علانہ کو شمال مسلمان امام کو دے دیں گے حکومت کو دے دیں گے فقان المالک ہے تو وہ زمین مالک, مالک کا مالک ہی ہوگا وہ زمین مالک کے ہاتھوں میں رہے گا اور زمین مالک ہی کا ہوگا اب یہ زمین جس پر ججا دیتے ہیں وہ غیر مسلم شخل ہاں جی تو اور زمین اس کے اپنے ہاتھ میں رکھا مسمانوں سے سلا ہو گیا تھا زمین اس کو اپنے ہاتھوں میں رہنے دے ملکیت میں اور وہ سالانہ اس کو باغات مخصوص مقدار میں ٹیکس دیتے رہیں گے ججا دیتے رہیں گے تو پھر یہ زمین اس کی ملکیت نہیں فکانت ہوگا وہ زمین لی مالک یا زمین کے مالک ہی کا ہوگا ولو وطغ غلط اب اور اگر یہ زمین منتقل ہو جائے ٹرانسفر ہو جائے بل بے بے کے ذریعے سے اس شاید زمین کو کسی کو بھیج دیا اور بالحیبت یاوا کر کے کشور کو دے دیا وغیرہ میں یا کشور طرف سے وہ فوت ہو گیا تو وہ زمین کشور گئے تو اس کے وارثین کے ہاتھوں میں آ گیا تو پھر کیا ہوگا تو پھر اندا منتقل ہوگا ما وہ ٹیکس جو آلح جو زمین پر ہے تو زمین کے اوپر جو کچھ ہے یعنی زمین کے اوپر ما جو زمین پر ہے وہ بھی ٹرانسفر ہوگا یعنی جو ٹیکس زمین ٹرانسفر ہوگا علا ان لوگوں کی طرف نقلت لے جن کی طرف یہ زمین ٹرانسفر ہوئی ہے یا بیچ کر یا عیبہ کر کے یا وق کر کے ان کو ٹرانسفر ہوئے وہ ٹیکس بھی ان کو انہیں کی طرف ٹرانسفر ہو وہ اس ٹیکس کو دینے کے پابند ہوگا باقی آپ کلاس ان شاء اللہ آخر غلط